حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کریں کہ وہ حیات ہیں کہاں ہیں اور وہ وہ نبی ہیں یا ولی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہیں وہ نبی ہیں یا نہیں لیکن عالی حضرت فاضل بریلوی نے ایک سوال کے جواب میں بڑے دلائل سے یہ بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یہ بر ہمارا مشرب یہ وہ زندہ ہیں بالکل زندہ ہیں وہ حضرت موس علیہ السلام کے واقعی میں ان کا ذکر موجود ہے وہ زندہ ہیں اور بلکہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے اس دور کا ایک بتا دوں دمش میں ایک مسجد اس مسجد کا نام ہی خضر علیہ السلام کا مسلح ہے مسلح خضر اور اس کو جامع مسجد دمج بھی کہا جاتا ہے یہ جو آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ اس کے مشرقی مینار پر علیہ سلام آسمان سے نازل ہوں گے نماز فجر میں جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی اس مسجد کو مسلح خضر بھی کہتے ہیں یہ بنی امیہ حکمران گزرا جس کا نام ولید ولید بن عبد الملید یہ ایک مرتبہ جب حکمران تھا تو اس مسجد میں آئے اور آنے کے بعد سپاہیوں کو کہا کہ خبردار کسی کو گھسنے مت دینا کہ میں اکیلا اس مسجد میں نماز پڑھوں گا ولی جب اندر آیا نماز پڑھنے لگا دیکھا کہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک صاحب نماز پڑھ رہے تو پھر چلا لایا میں سے سپاہیوں کو منع کیا تھا کسی کو اندر مت بھیجنا تو بہت برم ہوا خیر نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ بزرگ تو نظر نہیں آئے سپاہیوں پر برم ہو گیا کہ تم کو میں نے کہا تھا کسی گھسنے تم نے روکا نہیں تم نے گھس سب نے بتایا کہ صاحب وہ عام آدمی نہیں ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو روزانہ اس مسجد میں آن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ آتے بھی ہیں مختلف جگہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بزرگ گان دین نے ان کی زیارت بھی کی ہے میں نے حدیث کی کتابوں میں تو نہیں پڑھا مشائق سے میں نے سنا کہ وہ کسی کو مل جائے اور مصافہ کرے تو کہتے کہ ان کے یہ انگوٹھے کی ہڈی جو ہے ملائم ہے جیسے ہمارے انگوٹھے کی ہڈی میں ہڈی ہے نا یہ بھی مشاعت میں سے بعض کا قول ہے کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ کہ یہ جو انگوٹ, انگوٹھا ہے یہ ملائم ہے اور وہ عمن عام بزرگان دین سے کئی حکاتیں موجود ہیں کہ بزرگان دین سے ملے وہ حرم شریف میں ملے اور وہ یا مدین منورام مسجد شریف میں بھی وہ ملے کئی بزرگان دین سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی